السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساتھی مل کے گھر بیٹھے ایک اور ساتھی آ گئے خالی جگہ دے کے پھر کوئی آتے ہو No, no, no. I'm out. ماتا ہے جو ہمارے خلاف ہو گیا تباہی آ گئی اب کیا ہوگا ہے وہ سننے والا ہے دیکھنے والا علیہ ہے علیم ہے ہے بسیم ہے اگر میرے راج سب ہے اور بھی تم بدل گاہوں کو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بدلی ہو جائے گی waters واٹرس کبیروں فران سمندر کے پانی کے لکما بن گئے یہ سارے ریشنل ڈیزاسٹرز ہیں نا جوڑے ابھیان کیے Yes, sir. کیا وہاں سرمون یہ اپنے اوپر خود لم کرنے والے with okay. that. b